اللہ نے فرما رو نہیں کشن کا تب اللہ بناتے آدم یہ تو ایک ایسی عادت و بیماری ہے جو اللہ نے ازلی طور سے بنات آدم پہ لکھ دی ہے ففالی مایف الحج تو حج کی وہ ارکان کرتی رہے جو کہ مرد کرتے ہیں حاجی صاحبان کرتے ہیں غیر اللہ تطوفی بل بی تطوری تتوری باتیں کہ توفیق بیت اللہ تو نہیں کر سکتی جب تک کہ تجھے تہارت لائق نہ ہو امام بخاری کا مقصد پورا ہو گیا ہے کہ حاضہ عورت بغیر تواف بیت اللہ اور نماز کے باقی تمام افعال حج اچھی طریقے سے ادا کر سکتی ہے آگے جائیں باب التحادی ابھی امام بخاری رہے اللہ حیض کا بیان کر رہے تھے کہ حیض کیا چیزیں حیض کا کیا حکم ہے حیض کیا ہے ابھی حیض کے بعد اشتہاس شروع ہو گیا تو اکثر جو ہے اشتہاس بادل حیض ہوتا ہے عادتا و عرفا عادت کے لحاظ سے حیض اولا تو مستورات کو حیض کی بیماری لائق ہوتی ہے ہاں اگر حیض کی بیماری جیسے ایک محدث نے لکھا اتہاس کس کو کہتے ہیں نہیں وہ علمی باتیں چھوڑ دو کہ وہ دم من ہاں یا کلجو من من, من الحرو کہ ایک خون کو کہتے ہیں جو کہ بدن کی رحم کے علاوہ باقی رگو سے نکلے یہ تو ایک علمی بات ہے ایسی جٹانا بات کہو کہ ہر ایک آدمی سمجھ جائے ایسی تعریف کرو حیض جب بگڑ جائے تو استحاظ ہو جاتا ہے روانشی تو اشتہاس کی جورشی میں مکتا ہوں اور ناشنا بات سمجھ گئے پٹھان سنتے سے پٹھان بھی بات کرتا ہوں یا اکیلے یہ نہیں کہ تم بخاری سنتے اور بھی ہو دور بہت دور جوڑ میں بخاری سنتے ہیں لوگ اب بات سمجھے حیض جب بگڑ جائے تو کیا بنے گا اشتہاس بنے گا تو حیض تو اول ہے نا یا بگڑ جائے گا تو استحاظ ہے میں بخاری بابل استحاظ ذکر کر دیا اب استحاظ کا مسئلہ جو ہے جناب عالی بہت مشکل ہے میں صبح شی اور رحم اللہ کی کتاب دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا میرے حضرت جی نے لکھا ہے میرے حضرت جی درس میں کہا کرتے تھے کہ میں بیس سال بخاری یا چالیس سال بخاری میں نے پڑھائی ہے لیکن میں بابل اشتہاس کے مطلب کو نہیں سمجھا تو پھر کہتے ہیں کہ میرے حضرت جی نے کہا کہ چلو میں بزل المجہود لکھ لوں گا شاید بزل المجہود میں میں استحاظ کے مسئلے پر سمجھ جاؤ لیکن پھر بھی میرے تسلی نہیں ہوئی تو اب آگے تیسری بات لکھتے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ ایک تو مسئلہ سمجھنا ہے اس میں جو روایات ہیں جن کو ہم متحدہ کہیں دوسرے اس کو محتدہ نہیں مانتے جس کو ہم جو ہے بھی مبتد کہیں اس کو دوسرا مفت نہیں مانتے ٹھیک ہے نا جن کو لوگ ممیزہ کہتے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے تو اس نسبت سے یہ مسئلہ استحاظ کا بہت مشکل ہے حضرت جی جان لیا تم نے مول زکریہ رحم اللہ کے اصطلاح حضرت جی مولا خریل احمد پوری کو کہتے ہیں صاحب فصل موجود کے بات سمجھ گئے علماء اس سے اللہ کریم نے فام حدیث کا بہت کام لیا ہے و ان لوگوں نے جتنا حدیث کو سمجھا اور خدمت کی ہے خدا شاید ہے کہ نظیر نہیں ملتا اس کا یہ سب بے نظیر ہیں اس مسئلے میں اب امام بخاری نے استحاظ میں ایک باب لائے ہیں وہ تفصیل کا بے ترمیمیزی لا لا لا و ترمیز وقت تفصیل سی سننے ابھی داؤد اگر استحاظ کے مسئلے کو اگر تم کثرت روایات کی روشنی میں جاننا چاہو تو اس کے لیے آپ نے ابو داؤد پڑھنا ہے تو شاید اس جگہ سے آپ گزر گئے ہوں گے تو آس کے مسائل میں انہوں نے دو تین صفحات پر حدیث لائے ہیں امام بخاری تو یہاں ایک حدیث بیا کرتے ہیں. جلو پڑھو تلاوت کرو توجہ کرو یہاں پر عورتوں کے اشتہار کے نسبت سے عورتوں کے اقسام ہیں ایک کو مبتبیہ کہتے ہیں مبتبیہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ بلو کے ساتھ اس کو اشتہار کی بیماری لائق ہو جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ ہر ماہ میں دس دن اس, کا اس کی حیض قرار دیا جائے گا اور باقی جتنے ایامی شہر ہیں اس کو اشتہاس کہا جائے گا یہ آسان ہے دوسرے نمبر پر جناب عال کے آئے مد ہے نہیں موتادہ ہے محتادہ کس عورت کو کہتے ہیں جس کو پہلے حیض آئے اور حیض میں اس کی عادت متعین ہو مثلا پانچ یا سات دن اب یہ بگڑ جائے حیض بگڑ جائے بہت جیب جملہ محدثین لگائے یہ بگڑ جائے حیض اب اس کے بعد استحاضی استحاضی استحاض ہے ہم بنا بر عادت ہر ماہ میں اس کی عادت کے مطابق ان ایام کو حیض تعبیر کریں گے اور باقی کو استحاظ ٹھیک ہے تیسرا نمبر پر ممیزہ ہے ممیزہ اس عورت کو کہتے ہیں جو کہ اپنے خون کی نسبت سے تمیز کر سکتی ہے کہ آزا دم الحیض و آزا دم الاجحاظہ لیکن یہ قسم جو ہے باقی اما اس کا اعتبار کرتے ہیں وعمل احناف لا احناف کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ حدیث عاشر صدیقہ بھی آنے والا ہے آنے والی ہے حدیث کہ حضرت عاشر صدیقہ کے پاس جب عورتوں نے اپنے کپڑے حضرت عاشر صدیقہ نے فرمایا لا حتا ترقل بے واہ یاد ہی آتا ہے سفر نمبر چیز دیکھیے باب اقبال وہ اعتبار ہی میں کہ فرمایا فتقول لا جلنا حستا ترے نل قسط تری دزال کے من ریضے سفر نمبر چینتالیس ایک سفح بات آنے والا ہے مسئلہ تو ہمارے نزدیک جو الوان حیض کا کوئی اعتبار نہیں ہے چوتھے نمبر پر ہے متحیرہ متعرہ ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کو عادت تو آتی تھی لے اس کے بعد اس کا احتیاط ہو گیا اب اس سے عادت بول گئی ہے اب اس بیچاری کو پتنے کی میری عادت پانچ دن ہے تھی سات دن تھی نو تھی اب عادت اس متاثرہ سے بھول گئی ہے اس کا حکم بھی بنزل ہے ہے اب سمجھ گئے ہو ابھی حدیث کا ترجمہ حضرت عاش فرماتی کے کال فرمات کال فاطمہ تو بن طبی حبیصِ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بن طبی حبیش آئی نبی علیہ السلام کے پاس یا رسول اللہ میں مجھے تو پاکی نہیں آتی یعنی میں اشتہار کے ایسے مرض میں مبتلا ہوں کہ میں بالکل پاک نہیں ہو سکتی آفا آدا و کیا میں نماز کو چھوڑ ہی دوں اس کا مقصد یہ تھا اس کا اشتہار ہے کہ نماز کے لیے تو تہارت ضروری ہے جب مجھے توارفات حاصل ہو نہیں سکتی تو پھر نماز کا کیا فائدہ ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاگ نے فرمایا انما اِن ذالک علی او فاطمہ بن طبیش انما ذالک ارکن یہ ارکن مانا کیا انما ذالک دم و ارکن کیا مذہب ہے بے تو جس چیز سے ڈرتی ہے یہ تو خون ہے لیکن خون عرق ہے یعنی رک کا خون ہے رحم کا نہیں ہے بھلے سا بلحیض حیض نہیں ہے توجہ تو کرو وہ خون جو مان ہو جوازی سلاد سے وہ دم حیض ہے وہ خون جو کہ دم ارک ہو وہ مان سلاد نہیں ہے وہ, وہ خون بیماری ہے جیسے سلسل بول والا یا انفلات و ریح والا یا ایسا زخمی انسان جس کا زخم ٹھیک نہ ہو ٹھیک ہے نا فیضا اقبال حضو جب آئے تیرا حید فتر کے صلاح نماز چھوڑ دے فیضا صاحب جب جائے قدر و اس کا مقدار فخصلی ان کی دم ماں تو اپنے, اپنے بدن سے خون دولے لے وسلی نماز پڑھے پڑھ لے اب یہاں پہ فخصلی ان کے دم پہلے اپنا مسئلہ انفی ثابت کریں اس سے معلوم ہوا کہ دم پلیت ہے دم پلیت ہے اگرچہ اشتہاس کا ہے دم پلیت ہے اور جب پلیت چیز بدن سے خارج ہو وضو ٹوٹتا ہے پیما وشافی کا جواب ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ ماں خارجہ سبیلین سے وضو ٹوٹتا ہے خون سے نہیں ٹوٹتا فرسل یعنی دم ما اور یہاں دم اشتہاس مراد یعنی دم پلیت ہے جب پلیت چیز آتا ہے بدن سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اب یہاں پہ توجہ کرو فیضا اخبرات حیض جب تیرا حیض آئے تو جو شخص ممبئی ممیزہ کا لحاظ کرتے ہیں تو مانا جب تیرا حیض آئے کیا معنی جب تیرا خون خون حیض ہو جب تیرا خون خون حیض ہو تو فتر پی سولاد فیضان جب تیرا خون لون نے حیض کا نہ ہو تو فتح کے دم اتحاد بولے وضو پڑھ نماز پڑھ لے ٹھیک ہے بھائی لیکن ہمارے احناف کی ممیزہ کے نزدیک جب ممک لحاظ نہیں ہے فیضا اکبل حیضت جب آئے تیرے ایام میں ہم اقبال سے ایام میں حیض لیں گے جب آئے تیرے ایام میں تو فطر کی سلاد فیضا صاحب اے ایام حیضت کی جب تیرے ہیز کے دن جائیں تو فخلیان کی دما وسلی آگے جاؤ تب مل یہ باب ہے در بیان خون حیض جب خون حیض کپڑے سے لگ جائے اس کو دھو اس لیے کہ یہ خون پلیت ہے جب پلیت چیز جو ہے بدن پہ یا کپڑے پر ہو اس سے نواز نہیں ہوتی ہے اب ان فاطمہ بن تل منظر انسما بن تبی بکری صدیقی رضی اللہ عنہ اسماء بنت تبی بکر یہ حضرت عاشق کی بین ہے انا کالت یہ کہتی سالت عمرات رسول اللہ صورت آئی جس نے بھی صلی اللہ وسلم سے مسئلہ پوچھا فقال اس نے کہا اللہ کے نبی ارحط خبر دیجئے دیجیے صوبہ ہم میں سے کوئی عورت جب پہنچ جائے اس کے کپڑے کے ساتھ خون حیض کی فتس نہ ہو تو کیا کرے کیا مانا اس کو دوئے تو دھونے کا کیا طریقہ ہے یا اس, کے اس خون کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ صاحب جب پہنچ جا تم میں سے کسی کے کپڑے کو خون حیض فالتا کرے ہو تو پہلے اس کو کورچ لے سمے تن رحو بیم پھر اس پر پانی ڈالے یا تنزیش سے مراد دھونا ہے چھنک نہیں ہے اس لیے کہ چھنک سے تو نجات پھل جاتی ہے تو سما تنزے ہو بیمائن پھر اس کو دھو لے پانی سے اے تنزے پانی ڈالے تو پانی ڈالے تو ڈالنے سے دھوئے اس لیے کہ نفس سے پانی بہانے سے تدیر دم میں کا کوئی بھی قائل نہیں ہے اور یہی حدیث ہم پیش کرتے ہیں صبح ہم نے مشکا میں یہ حدیث آپ کو پیش کی تھی اور یہ حدیث آپ نے پہلے پڑھی اگر آپ کو یاد ہو اب سمجھ گئے نا تو وہاں پہ بھی, بھی آیا تھا کہ وہ یونز ہو مین بول گلا میں بخار یہ بتانا چاہ پانی ڈالنا مراد ہے ہم کہتے ہیں یہ دلیل ہے اگر خون دم پانی بہانے سے پاک ہوتا ہے تو بول سبھی بھی خون پانی بہانے سے پاک ہوگا لیکن اس کے کوئی بھی قائل نہیں ہے یہاں دھونا ضروری ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ غصل بول سبھی بھی ضروری ہے اگر تم کہتے کہ ولم یام یا رسل یا ہو وہ بخار نے پیش کیا تو آپ مسلم کے حوالہ آج میری مشکاس والوں کو بتا بتایا سفر ایک انتالیس فلم انتالیس ولم یا رسل ہو غسلنگ تو میں غسل مؤقت کی ہے اچھا سم ملے تو سلفی ہے پھر اس میں نواز پر لا جاؤں ملک اچھا ہر تعاشت صدیقہ فرماتی تھی ہم میں سے احدان یعنی ایک ہم میں سے ہر ایک ہم میں سے ہر ایک اس لیے کہ جب احد مضاف و جمی کی طرف تو مراد جمع ہی ہوتا ہے احدانا ہم میں سے ہوتے تو ان کو حیض آتا سما تقرص الدم سوبیا تویا پھر کچ لیتی تھی اپنے کپڑے سے خون کو. جبکہ ایسے پاک ہو جاتی تو فتح تو ماشاءاللہ اس کو دو لیتی ابھی ہم نے کہہ دیا سم مل طرز ہو تو جکرو سم کیا معنی میں نہیں کیا دونا اے یہ حدیث اس پر لکھ لو فتح سلو ٹھیک ہے تو اس کو دو لیتی تھی اگر حدیثی اور پانی بات پورے جامع پر سمت وسلی تھی پورے کپڑے پر پھر اس کے ساتھ نماز پڑھتی تھی آگے جو صاحب باب کو مختصر کریں باب احت المستحاضہ یہ باب ہے دربیاں جواز احت کافی تو وہ ہے ابھی ہم نے کہہ دیا کہ اشتہاس کے شو کہتے ہیں بگڑی ہوئی حیض کو اشتہار کہتے ہیں جب حیض بگڑ جائے تحازا یہ باب ہے درمیانی احتکافی مستحذہ عورت اب یہ ہے کہ آپ نے پہلے یہ مسئلہ پڑھ لیا ہے کہ حیض معنی یعنی سوم و سولاد ہے لیکن اشتہار جو ہے یہ سوم سولاد سے معنی نہیں ہے جب اشتہاج نماز اور روزے سے معنی نہیں ہے تو لہذا اشتہا معنی امین الحتکاف بھی نہیں ہے تو امام بخار نے یہ بتا دیا کہ اعتکاف المستحظہ یعنی مستحذہ عورت احتکاف کر سکتی ہے حدیث پڑھیں توجہ کریں اب میں خود پڑھتا ہوں یہ بات کہ حضرت آشر سے دیکھا فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم اے تک فما بعض السائی نبی علاسلام کے ساتھ احتکاب کیا تھا نبی پاک کی بازی بیویوں نے وہی مستحد اس حال میں کہ وہ بیمار تھی مرضی اشتہار اور اس کے بارے میں کتاب ال رمضان یعنی وہاں فضائل فضائ میں تم نے پڑھ لیا ہے یہ ام سلم صاحب تھی لیکن یا محدثین نے چار بیویوں کا نام لکھا ہے یا حضرت سودہ تھی یا ام حبیبہ تھی یا زینب انتظاہج تھی یا ام سلمہ تھی <تصفح> ام حبیبہ زینب بنت بنتجاج یا حضرت سودا یا ام سلمہ نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی جن کو اشتہاس لائق ہوا تھا اور اے تکف ماہوں نبی پاک کے ساتھ احتکاف کیا تھا اب یہاں مسئلہ سمجھے <تصفح> مرد کے لیے تو احتکاف مسجد میں ہے عورت مسجد میں احتکاب کر سکتی ہے تو اگر کہ اگر امن ہو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ازواج متعارث نبی بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے چار خوبے بنائے تھے نا اور اس میں احتکاف کرتی تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں گھروں میں احتکاب کریں مسجد میں نہ اگر کوئی کہے کہ بخاری نے اے تکفہ لکھا ہے فیادیث بخاری کے معتبر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماہو کی معیت میں دو ہیں ایک مائیت فلم مجلس ہے ایک مائیت فی المقام ہے اور ایک مائیت ایک مائیت فی عمل الاحت ہے تو یہاں مائیت فلم مجلس مراد نہیں ہے کہ جہاں نبی پاک احتکاب کرتے تھے وہاں بھی, بھی, بھی ساتھ وہیں احتکاف کیا نہیں مائیت مراد کیا ہے شرکت پھر احتکاب اللہ کے نبی بھی اتکاف کرتے تھے تو بیو بھی اتکاف کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی مسجد میں تو بیوی گھر میں ہے احتقاف ماؤ المراد المن المائیتی المائیت عمل الحتکاف لا محن محل احتکاف بعض میں وی وہی مستحد تم بیماری تھی تردمہ وہ خون استحاظ دیکھتی بھی تھی فروبا وزات میندم میں کئی کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا کہ رکھتی تھی ایک برتن اپنے نیچے میندم میں اذرائے خون کے خون جو ہے مسجد میں نہ گرے یا خون جو ہے مسلم پر نہ گرے وزامہ اب یہاں سے علیحدہ مسئلہ ہے یا تو حضرت عاشق کی پہلے روایت پر یہ آتف ہے وزامہ داوا یا بمان کو وزامہ اور حضرت عاشق نے کہا یا وزامہ ایک نے کہا کہ ناشتر آتما اس پھر حضرت آشا نے دیکھا ایک پانی جو اس کے رنگ پہ تھا اس پھر عربی اردو میں قسم کا رنگ ہے کسم جانتے ہو قسم کسم ایک رنگ ہے وسفران کے مائل زعفران کی طرف مائل جب ایسا رنگ دیکھا فقالت حضرت عاش نے کہا کان کانت تجدوں گویا کہ ایسا رنگ فلاں عورت بھی زمان اشتہار میں پاتی تھی یہ پانی ایسا رنگ ہے یہ اسفر ہے مائل یعنی رنگ زردی کی طرف مائل ہر چاشرے کا یہ پانی کا ایسا رنگ ہے جیسے فلاں صاحبہ اپنے خون کا رنگ استحاظ میں پاتی تھی تو مانا یہ نہیں ہے کہ الوان حیض میں حیض میں لون کا اعتبار یہ تو استحاظ کا رنگ ہے حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ منجمد ہوتا ہے اس میں جمود ہوتا ہے سواد ہوتا ہے اور جو اشتہار کا خون ہوتا ہے اس میں رقت ہوتا ہے اور اس میں سرخی ہے کرنے کی جیسے کہ بیماری ہوتی ہے قوت نہیں ہوتا اس میں آگے جاؤں عورت اے تک اے تکفت مہارس اے تکفت مہارسول نزواجی احتکاب کیا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ نبی پا کی بیو میں سے ایک نے یا سودے تھی یا میں حبیب تھی یا جناب یار زینب میں احتجاج تھی یا میں سلم تھی فکانت تردمہ و یہ دیکھتے تھی خون کو وہ او اور زرد, زرد رنگ والے خون کو یعنی اجتہاس کو اس حال میں کہ وہ توست وہ برتن شانک خانک کے پختو کی ہوئی وات وات تو تو اور اتنا ایسا بڑا برتن اس کے نیچے رکھا گیا تھا وہ تسلی نماز پڑھتی تھی تو معلوم ہوا کہ خروج دم دم اشتہار معنی من نسلا نہیں ہے اچھا جی اب دوسری حدیث جو ہے حدسنا حدسنا مصدت حدسنا محتمر ان خالد ان کرما اللہ تعالیٰ این نواز ماتل مستحذ وہی بات پھر مزید مقرر آ گئی ہے کہ نبی پاک کی بعضی بیویوں میں سے احتکاف کیا تھا استحاظ کے حالت میں جناب حال تو سلیمر اتو فی سوبن حاضفی ہے یہ ایک باب ہے امام بخاری مناقت کرتے ہیں ترجمہ حال تو سلیلم اتو پڑھ سکتی ہے نماز ایک عورت فی سوبن ایسے کپڑے میں حاضرتھی جس میں اس کو حیض آتا ہو اب مسئلہ سمجھے توجہ کریں اس باب کے دو ترجمے ہیں دو مقاصد ہیں المقصد اللہ امام بخاری فرمان یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس لباس میں ایک عورت کو حیض آ جائے یہ عورت اس وہ لباس اگر اس میں خون کی پلیتی نہ ہو کیا نماز پڑھ سکتی ہے تو جواب کیا ہے ہاں پڑ سکتی ہے جب یہ پوچھ یہ تمیز یہی سلوار ہے اس میں اس کو حیض آ گیا ہے اب حیض جب پاک ہو گئی ہے اس کپڑے میں کوئی پلیتی نہیں ہے تو کیا حیض جس کپڑے میں آیا تھا اس میں نماز ادا کر سکتی ہے تو کر سکتی ہے اس لیے کہ حضرت آشر نے فرمایا کون سی ایسی عورت جس کے پاس کپڑے زیادہ تھے اس زمانے میں تو ایک یا دو جوڑ میں اتفاق تھا اب تو پچاس سال جوڑے ہوتے ہیں اور کہتے لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے تو خود مہنگائی ہے عورت جب خواہ سے ملتی ہے تو کہتی ہے کہ آج لان لڑکی آئی تھی نا اس نے ایسا ایک لباس پہنا تو مجھے بہت پسند ہوا مجھے بھی لا کر دے دو ابھی اب ہماری مجبوریوں لاتا ہے تو پچاس سال جوڑے ان کے ہوتے ہیں وہ ابتدائی ہی مرحالات یاد ہے بھائی توجہ ہے لیکن اس باب میں ایک دوسرا ترجمہ بھی ظاہر ہوتا ہے وہ اس سے شاید اچھا ہو امام بخاری یا ایک دوسرا مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں آیا پہلے تم پڑھ چکے ہو کہ جنوب کیا پسینہ تو پاک ہے اب یہ مسئلہ ہے کہ آیا ہائزہ عورت کا پسینہ پاک ہے کہ ناپاک ہے تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ ہائزہ عورت کا پسینہ پاک ہے اگر ایک عورت کو ایک کپڑے میں یعنی ایک جوڑے میں حیض آیا ہے تو اگر گرمی کا موسم ہے تو اس عورت پر تو پسینہ بھی آیا ہوگا آیا جو کمیز اس عورت کے پسینے سے گیلی ہو گئی ہے پسینے کے ساتھ اب جب حیض ختم ہو گیا ہے یہ غسل کر کے اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے جس میں حیض کے حال میں پسینہ لگا تھا پیما بخاری کہتے ہیں کہ ہاں اس لیے کہ ہائزک کا پسینہ پلی تو نہیں ہوتا یہ دو ترجمہ الباب ہیں جو مرضی ہو تمہارے اس کو لے لو ہاتسنا ابو نو کال حسنا ابراہیم نافی مجاہد رحم اللہ قال کال عیباہد کہتے کال تعشت فرماتی ما کان احدانہ اللہ صوبوں واحد اللہ اللہ اللہ نہیں تھے ہمارے ہم میں سے کسی کے لیے مگر ایک ہی جوڑا تحیزی جس میں حیض آتا تھا شہن اور جب ان کو تکنیک یعنی اسابو شیون اس کپڑے کو کوئی پلی لائق ہو جاتی من دم من ان کی تفصیل ہے جو خون ہے تو قالت بریقہ تو یا قالت بمارے تر ہے اچھا تو اس یہ عورت قالت بری اس خون کو پس یعنی تھوک سے تر کر دیتی تھی اللہ اکبر وم تر کر دیتی فمس ٹھیک ہے نا فہم سا ہاتھوں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کیا کرتی تھی اس کو کورچ لیتی تھی اپنے ناخن سے اب مسئلہ یہ ہے کہ پانی کی قلت ہوتی تھی نا اب یہاں پہ خون اس طرح کر دی پھر اس کو کورک لیتی تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا تو میں نلزاں پڑھا ہے نلزا میں ایک مسئلہ ہے اخناف کا غیر اسے کہ بازی فرماتے ہیں کہ تہارت کے لیے وجود الما ضروری ہے ہم کہتے ہیں پانی سے بھی تارت حاصل ہو سکتا ہے کل ہر نرم چیز سے پھوری چیز سے نرم سے حاصل ہو سکتا ہے جب سر کا پانی ہو اس سے تم تارت کر سکتے ہو یہاں سے مسئلہ ثابت ہو گیا ہریاشا خون کا اثر تھوک سے ہت آشا ہیں عورتیں خون کا اثر تھوک سے نرم کر کے ناخوں سے تراش کر کے نماز پڑھا کرتی تھی اب مسئلہ حل ہو گیا ہے حل ہو گیا ہے ابھی نہیں حل ہوا بخاری اتنی آسان ہے آسان حل ہو گئے اب توجہ کرو یہاں پہ یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ حضرت آشا فرماتی کہ ہمارے ہمارے لیے ایک جوڑے سے زیادہ جوڑے نہیں تھے بھائی کل تم پڑھ چکے ہو کہ آج جو میں سرما فرماتی میں نے بھی اللہ السلام کے ساتھ تھی ٹھیک ہے نا فنسل تو فاخل تو سیاہ بخی سفر نمبر چوالیس کرتا ہوں پڑھا نمبر چوالیس پر کہ مجھے جب حیض آ گیا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے آہستہ سے نکل گئی اور حیض کے کپڑے میں نے پہن لیے آپ ہاں سمجھتے ہو حشہ ہاں فرماتی ہمارے سب کا ایک جوڑا تھا وہ میں سلم ہیں میں نے حیض کے کپڑے پہن لیے ایک بات یہ ہے کھیل میں عائشہ بحال خود ہے عائشہ اپنے حال کا ذکر کرتی ہے یو ایک بات یا حضرت عاشق جو ہے اکثریت کے اعتبار سے بیان کرتی ہے سلم ایک صاحبہ تھی جس کے دو کپڑے تھے ایک بات دوسری بات میں کل تمہیں کہہ چکا ہوں ایک لباس ہے جس کو تم کمیس و سلوار سے تعبیر کرتے ہو اور ایک کپڑا مختص ہے حیض کی حالت میں استعمال کے لیے جسے آپ قرسف کہتے ہیں تو وہاں مراد یہ ہے کہ مجھے جب حیض آ گیا تو میں بسترے سے اٹھ کر اپنا کپڑا یعنی حیض کے وقت جو استعمال ہوتا ہے وہ لے آئی اس کو رکھ کر اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تو لاہشکار فی الحدیث نے آگے جاؤ اب تیبل مر آتی آئندہ غسل اب یہ باب ہے مستقل اب تبلیمر آ خوشبو لگانا عورت کو آئندہ من عام بوقت غسل حیض کے مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک عورت ہے سے فارغ ہو جائے اب جب ہے سے فارغ ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہے تو غسل جب کر لے تو اس کے بعد چاہیے کہ خوشبو بھی لگا لے اور اس کے خوشبو میں انشاءاللہ میں تین مسلحتیں یا تین حکمتیں آپ کو بیان کروں گا کہ اور غسل کرنے کے بعد خوشبو کپڑے میں لے کر یوں اور وہ استعمال کر دے وہ کیوں استعمال کرے حدیث جب پڑھیں گے آپ تو انشاءاللہ آپ کو نقطہ بتاؤں گا ابھی جاؤ انتیاں فرماتی ہیں کنہ نا تھے ہم عورتیں کی ہمیں ہم روکی گئی تھی ہمیں روکا جاتا تھا انہد میں یہ فوق فوکسلاس کہ ہم اظہار غم اور اظہار پریشانی کریں کسی مرد کسی میت پر تین دنوں سے زائد زوج سوائے خاون کے اربات معاشرہ چار مہینے دس دن ایک مسئلہ ہو گیا ایک اگر کوئی آدمی مر جائے اس پر اظہار غم اور حزن تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے ہاں اگر ایک عورت ہے جس کا خاون مر گیا ہے تو یہ عورت خاون کے مرنے کے بعد چار ماہ دس دن یہ مدتی خداد گزارے گیت ہداث مانا یہ ہے کہ پریشان پریشانی کے کپڑے یعنی ایسا کپڑا نہ استعمال کرے گی جس میں لچک ہو اسی طرح سرما نہیں استعمال کرے گی سرخی پوڈل نہیں استعمال کرے گی ہاں میل کو چیل کے دور کرنے کے لیے غسل باقاعدہ کر سکتی ہے اچھا ولان رکھتا اور ہم سرمہ نہیں لگاتی تھی ولانا تو یہ وہ نہیں لگاتی تھی ولا نل بسو سو اور ہم نہیں پہنتی تھی ایک ایسا کپڑا جو رنگ شدہ ہو یہ <تصفح> آج سب ہو آ سب اس رنگ کو کہتے ہیں لیکن یہ اس قسم کا ہے جیسے مسجد دیکھو یہ چادر ہے میری اس کو لوگ یہاں سے بھی باندھ لیتے ہیں پھر یہاں سے باندھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو اسی حالت میں رنگ میں ڈالتے ہیں تو جو جگہ کھلی ہے نا وہ پورا رنگ لے لیتے ہیں جو جگہ بند ہے اس کو کھولے اس میں رنگ نہیں ہوتا کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے بس سمجھ گئے تو سوب اصر اس کو کہتے ہیں جس میں رنگ کا اختلاط ہو یعنی برگے رنگ پختوک ہو تو برگے رنگ وہ کا دس نائنور اور ہمیں اجازت دی جی گئی تھی توڑ کے حالت میں ازاق تصل ازاق تصل جب حوصل کرتی ہمیں اپنے حید سے اور مسلم شریف نب من کس ہے اے بال ہے یا چھوٹا کاف ہے باریک کاف ہے بخاری شریف میں اور یہی رواج جب مسلم میں ہے تو آپ کس ہے یعنی مانا بڑے خوف سے ہے تو نبز تم من کس یا نبز تم مین کس تو ایک ٹکڑا خوشبو کا من کس تزفارن ایک ٹکڑا ایک ٹکڑا ازفار والے خوشبو سے یہ ازفار جو ہے خوشبو کا نام ہے یہ ازفار خوشبو کا نام ہے جیسے تم نے بخار شریف پڑھا ہے اس کا نام ہے جس طرح آج کل کہتے ہیں اطر کیا ہے حجر اسود ہے ٹھیک ہے یہ لا کابہ ہے یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. اسی طرح ازفار کا ایک خوشبو کا نام ازفار تھا تو من ازفارن ایک حصہ خوشبو ازفار سے وکن بس بس اب آگے آؤ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ شاء اللہ وکن نانہ تیام کے روکی گئی تھی انتظار جناز یعنی جنازے پڑھنے کی یعنی اس لیے کہ جنازہ تو باہر ہوتا ہے تو عورتوں پر جنازہ نہیں ہے تو ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ تم نے جنازے میں شامل نہیں ہونا روشام نے حسان ان حفصان امتیا نے بی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ روایت جو ہے حشام ابن حسان نے حفص سے نقل کیا ہے اس نے امع سے اس نے الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھو آگے جلدی کرو چکر ابھی باپ آ ہے باب باب در بیان ملنا عورت کا اپنے بدن کو اجا تو عورت ملم جب یہ ہے پاک ہو وہ کی فتح اور کیسے نا و تاخذ ممس قتل تو چکر ہو و تاخذ اور عورت فرصت یا پھر ستم ایک ٹکڑا خوشبو سے شدہ وہ مستقتن جس میں خوشبو ڈالی گئی ہو فتح اثر دم پھر تالاش کرے اس سے خون کے اثرات اب یہ تین مسئلے ہو گئے ہیں ایک یہ کہ عورت جب ہے سے پارغ ہو تو جب نہائے تو اپنے بدن کو کیا کرے ملے یعنی لیے کے میل کو چیل دور ہو جائے اور پانی جو ہے بدن کے پورے حصے میں پہنچ جائے دوسری بات یہ ہے کہ کیفیت غسل یہ جب نہالے تو ایک ٹکڑا خوشبو کا دیکھو یہ ایک ٹکڑا ہے ایک تھوڑا سا کپڑا اس پر خوشبو لگا لیں اور خوشبو لگانے کے بعد خون کی جگوں کو دیکھیں کہ خون کہاں کہاں لگے تو یوں کرے وہاں پہ اس دبے کو لگائے خون کے دبے دیکھیں اور اس کو ہٹائے اور خوشبو لگائے یعنی فرج کے ارد گرد اب یہاں یہ ہے کہ فرج کے ارد گرد جو ہے خوشبو لگانے سے کیا حکمت ہے اس کے تین مسلحتیں محدثین نے ذکر کی ہیں المسلحت اللہ پہلی مسلحت اس میں یہ ہے کہ جہاں خون آتا ہے تو یہ خون دم جو حیض کا ہوتا ہے یہ بدبودار ہوتا ہے اس خوشبو سے بدبو ختم ہو جاتی ہے اس خوشبو سے بدبو ختم ہو جاتی ہے نمبر دو تو جو کرو ابھی تو اتنا پانی ہے کہ اس ہونے کی بات ہے نمبر دو خون کے اثرات جہاں وہاں خوشبو لگائے مثلا اگر خاون اپنی بیوی سے امبستر ہونا چاہتا ہے اگر اس وقت یہ کوئی خون کا کوئی ڈبا دیکھیں تو یہ کہے گا کہ میری عورت نے یہاں یہ خوشبو لگائے ہے یہ خوشبو کا ڈبہ ہے تو اس خاون کا اپنی عورت سے نفرت نہیں پیدا ہوگا اور اگر خوشبو نہ ہونا دیکھے یہ, کہ یہ کیا پری تو ہے رتیں تو, تو خون ہے یہ تو گندی ہے اٹھو اس میں نفرت پیدا ہو جائے گا تیسری بات جو یہ ہے کہ خون کے خروج سے فرج اور ماحول فرض اس میں سکرات پیدا ہوتا ہے کیا سکر ما سکڑ جاتا ہے تو خون سے یعنی اطر جہاں لگا تو وہ بدن تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے ایک بدن یہ کہ اس میں نرمی پیدا ہوتی ہے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اطبا اور عال تجربہ کہتے ہیں توجہ کر نقطۂ عظیم ہے اتبا کہتے ہیں کہ جب عورت میں یا یعنی جب عورت کو حیض آ جائے حض کی ان سے عورت کے اندر شاوت آ جاتی ہے زو کی جمعہ پیدا ہوتا ہے اب جب زو کی جمعہ ہو تو فرق کی ان گرد اگر خوشبو لگ جائے تو اس سے جناب یعنی ممبدی الوق ہوتا ہے یہ تجربہ ہے یہ جمع ممبدی علوق کے فی رحم زوجا ہوتا ہے تو اگر ورد کے مش... کیا ہو خواہش مند ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم جو اولاد دے دے اور بھی بڑے پیدے ہیں لیکن بخاری ختم نہیں ہوگی آگے جاؤ اب دیکھو حضرت آشد صدیقہ فرماتین عمرات امراتن الن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورتیں جس نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان غسل یعنی غسل غسل حیض کے بارے میں کہ حیض کے غسل سے غسل کس طریقے سے کروں فامرا کی نبی پاک نے اسے امر کیا کی فتح کی کہ کس طرح غسل کرے گی نبی پاک نے اس کو کیفیت غسل بتا دیا کال اب یہ کیفیت غسل کی تفصیل ہے نبی پاک نے فرمایا کسی فر ستم میں مس تو لے لے ایک ٹکڑا خوشبو کا فتح ہری بیاہ تو اسے اپنے آپ کو پاک کر کال کا کیفاطہ بیاہ تو میں کیسے اس سے اپنے آپ کو پاک کروں آلو فرمایا تو تعریف پاک کرنا آ کا کیفا بھی پا سبحان اللہ اب تصریف تو نہیں کر سکتے حیام آنے ہیں اجنبیے بھی ہے تو حیا معنی ہے فرمایا پاک کرنا تو حضرت عش فرماتی فج تاز تو اس کو میں نے اپنے طرف کھینچ لیا کھینچ لیا میں نے اس کو اپنی طرف رام رکھ کر تھا فکر تو میں نے کہا اثر دم دیکھ تالاش کر اس کے ساتھ خون کے اثرات مان لیے کہ خون کی خوشبو لے کر خون کے اثرات جہ تو آرت آتی ہے آگے جاؤ غسل یا بابو غسل مہیس یعنی حید کی حالت کا غسل آگے جا پڑھو حدیث سسان جی کا لے لے تک بوڑھا جو کہ آتر سے معطر کیا ہوا ہو و تو سن سمن نبی استحیہ اس نبی علیہ السلام کو مانی ہوئی کہ پوری کیفیت بتاتی کہ کی وہاں وہاں وہاں نا تو فار ربی و جی فرمایا خوشی فرستم ممسکا تو ایرا فرما اوقال فرما فرمائے دیا فاخذ تو حضرت عاشق فرماتی میں نے اس کو پکڑ لیا اس عورت کو فجب تو بما اخبر تو صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی طرف کو کھینچ کر کان میں بتا دی جی کہ نبی پاک کا یہ مقصد ہے کہ خوشبو کا بوڑھا لے کر وہیں دبے دے دو آگے جاؤ عورت کا بوقت غسل من حیض کی جب ایک عورت حیض سے فارغ ہو اور اس وقت یہ غسل کرتی ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ کنگی کنگی کرے آگے جاؤ حدیث میں جو اشکار ہے پہلے ہم جہاں سے حدیث شروع کر رہے تھے نا تو وہاں سے یہ مسئلہ شروع تھا حجیہ عشت صدیقہ نے حج کا احرام باندھا پھر بیمار ہو گئی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت فرمائی تھی وہ ہیں ابھی یہاں پھر وہی آئے توجہ کرو قالت فرماتی آل رسول مارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے احرام باندھا نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریاض آخری حج میں فکن تو تھی میں سے تمستان جن کا ارادہ تمتو کا تھا یعنی پہلے عمرہ اس کے بعد حج ولم والی ہدیہ اور میں نے ہدیہ نہیں بیچا تھا کہ عمرہ تمتو دو قسم کا ہے ایک تمت ماض سو کے لحاظیہ وہ حکم کا حکم القرام ایک تمتم بدونی سو کے لحاظ اس میں ایک قربانی ہے اور عمری کے بعد جو ہے احرام سے احرام کو کھولنا ہے اس کے بعد جو یوم الترویہ میں پھر احرام حج باندھنا ہے فضامت انا حاضت حترمت اس کو بیمار لائق ہوگی ولم علم اور پاک نہ ہوئی حتی دخلت لہ ل آ گئی رسول اللہ کا لہ لو یہ تو ایک راہ یوم و رفا پنما کن تو تمتا تو بھی تو کیا تھا تمتو کا یہ تمتتا تو میں نے تو فیصلہ لینا کیا تھا عمرے سے پکاللہ رسول اللہ ان کسی را سکی کھول دی تر کو وم تشی تھی کنگھی کر لے وم سیکھی ان کی یعنی لے کنگھی کر لے اور سے رک جا جب تک کہ تیمار ہے اب یہاں پہ مسئلہ ہے معاشی نے ذکر کیا ہے کہ ماں بخاری نے امتشاط المر اتند غسل عمر المحیض نے ہے کہ عورت جب غسل حیر سے فارغ ہو تو سر کو دوئے سر میں کنگی لگائے تو حضرت عاشت ابھی فارغ نہیں ہوئی ہے تو جس مقصد سے امام بخاری نے باپ باندھا ہے حدیث اس باپ کے موافق نہیں ہے تو معاشی نے اس کا جواب دیا ہے امام بخاری فرماتی ہیں باپ کا مقصد یہ ہے کہ جب عورت غسل کرے تو عورت کے لیے بال کا کھولنا ضروری ہے بال کھولنا ضروری ہے اس لیے کہ اصول شار کیا ہو تر ہو جائے جب اصول شار کا تر کرنا ضروری ہے تو جب بال کھلیں گے تو اس کے بعد کنگھی تو آئے گی اس لیے کہ کھلے بال کو تو پھر جمع بھی کرنا ہے نا تو کنگھی سے جمع ہوں گے امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب عند غسل کنگی کرنا ہے جب غسل محیض ہو تو غسل ماہیز کے علاوہ اگر غسل ہو تو پھر بھی کنگی کرنا چاہیے اب سمجھ گئے ایک اب دوسری بات اب غسل دو قسم کا ہے ایک غسل واجبہ ہے جو کہ بادل فراغت من حیض ہے اور ایک غسل مسنون ہے جو بوقت اراد عمرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت آشہ کو کہا کہ انقیر وام وامتشی تھی وامسی کی اس سے مراد غسل کون سا غسل ہے غسلے احرام اس لیے کہ احرام کے لیے غسل کرنا بھی تو مسنون ہے نا تو جب مصنون ہے تو حید کے حالت میں عورت غسل کر سکتی ہے اگرچہ اس سے مراد تو تو نہیں آتا لیکن نظافت آتا ہے اب تم پاک ہونا ایک آدمی ہے ذمہ دار ہے مزدوری کی اس سے پسینے کے بو آتی ہے تم اس کو کہو کہ بھائی جاؤ نہ مراد نہیں کہ اس کا بدن پہلی پاک کرتا ہے پاک یہ مسلمان ہے ابھی پسینے کے بو کو آسان ہے تو اس کو نظافت کہتے ہیں ففال تو فلما قبرۃ الحجا جب میں نے حج پورا کر لیا امر عبد الرحمان تو نبی علاق نے حکم دیا عبدالرحمان کو لے لا لہ لسبا حسبی والی رات میں اب حسبی والی رات کیا ہے ایام منا کے بعد آتی ہے وہ کون سی ہے جو محسب میں فرماتے تھے نبی علیہ السلام تو توجہ کرو تیرہویں دن جب نبی علیہ منا سے آتے نا تو وہاں مینا اور مکے کے درمیان ایک جگہ ہے اس کو محسب کہتے ہیں محسب کہتے ہیں تو وہاں پر نبی علیہ السلام ایک رات گزارتے تھے تو مانا جب نبی علیہ السلام للت الحسبہ تھی نا تو میرے بھائی عبد الرحمان کو کہا مرنی میرا تنیم تو اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا عمرہ کرایا مجھے تنیم کے مقام سے مکان عمر تلتی تل نہ سخت بائی وز اس عمرے کے جو میں نے پہلے نیت باندھی تھی بات سمجھ گئے مدینہ سے جب آ رہے تھے تو عمری کی نیت تھی کہ نہیں تھی اے ابھی حیض آ گیا ہے تو عمرہ تو ختم ہو گیا اب جب عمر سے کھل کر احرام حج باندھا ہے تو عمرہ حضرے کے ذمہ رہ گیا تھا اب ارکان حج کے بعد حضرت عبدالرحمان آئے نبی علیہ سلاۃ السلام نے ان کو بھیجا مسجد تنیم ابھی اس کو مسجد عاشا کہتے ہیں اور مدینہ مکہ مکرمہ سے کلو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سب سے قریب ترک جو میقات ہے حرم کا یہ تنیم ہے اور ابھی اس کو مچھلی آشا کہتے ہیں وہ خوبصورت بنا ہے اللہ کریم ہم سب کو لے جائے عمر اور حج کے لیے چلو یہ پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا باب نقصل مر آتے شارہن غسل مہیز یہ باب ہے کھولنا عورت کا اپنے بالوں کو غسل مہیض کے وقت جب ہے سے پاک ہونے کا ارادہ ہو تو اپنے بال کو کیا کریں کھول کر غسل کر لے آسان جاؤ شابہ حتیاش و فرماتی خرجنا ہم نکلے گھر سے موافین لحلال الحجہ موافین مانا پس کرنے والے لہ لالحجہ مہینے ضلحجہ کے کال رسول صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم نے بھی نے فرمایا من احب بان یوہلبی عمرہ اگر تم میں سے کوئی چاہے احرام باندھ عمرے کا فر یو احرام عمرہ کر لے فن سبحان لا پڑو یہ دلیل ہے ہمارے لیے کہ نبی علیہ السلات السلام نے حجۃ الوا میں جو حج فرمایا تھا کون سا حج تھا کرام نا حج کرام تھا یہ افضل ہے اب نبی علیہ السلام کے ساتھ یعنی قربانیاں بھی تھیں تو بہت سے صحاب ایسے تھے جنہوں نے عمری کا نیت کیا تھا اب مسئلہ یہ جب عمرے کے ارکان ختم ہوتے ہیں تو حاجی احرام کھول دیتا ہے نا لیکن قارن احرام نہیں کھولتا اب جب عمرے سے فارغ ہوئی لوگ نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام احرام کیوں نہیں کھولتے اب یہ کہتے ہیں اگر ہم بھی احرام کھولیں تو نبی پاک کی مخالفت آتی ہے تو نبی علیہ السلام نے بطور تسلی فرمایا کہ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ تمہیں احرام عمرہ کھولنے میں دشواری ہے تو میں بھی احرام عمرہ کر کے آتا اور ہدیہ نہ بیچتا لیکن کیونکہ میں نے ہدیہ میں ہدیہ بیچ چکا ہوں اب میں احرام نہیں کھول سکتا تو, ہے تو کرو فائنی نبی علیہ السلام نے فرا فینی لا لا اگر میں نے پہلے ہدیہ نہ بھیجا ہوتا لال تو بل عمرہ تمہیں بھی احرام باندھ لیتا عمرہ کا اللہ باز عمرہ بعض نے احرام باندھو عمرے کا واہ اللہ حج اور بعض نے حرام باندھو تو حج کا وقت تو ہر شہ فرماتی ہیں میں حرام باں عمر کا باندھا تھا یو کنفا عارسی کا دن آیا وہاں میں بیمار تھی فاشقا تو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عارض کی نبی پاک کو میں نے بات کی نبی علیہ السلام کو تو شکاو تو شکوا کیا ہے نقل کلام تمہیں نبی کی بات کی فکال مجھے نبی پا نے فرمایا دہی عمرہ تک اپنے عمرے کو چھوڑ دے ون کزی ون کی ہوئی راز بال کو کھول دے وم تشیتی کنگی کر لے وہ عالی بح اور احلال حج باندھ میں نے یوں کیا حسبا جب مہسب والی رات آئی آسلم میرے ساتھ میرا بھائی عبد الرحمٰن ابن نے بکر فخارج تو میں مقام تنیم کو پہنچ گئی فعال الطبی عمر تنوانیت باندھ عمر کا مکان عمر تھی پہلے جو عمر رہ گیا تھا فعال شام ہے کہتا ہے ولم یقین فضال کا ولم یقین فیش منظال کا ہاتھ ولا سن ولاسو خام اب یہاں پہ مسئلہ حل کرو تو آلطفی عمر تم مکان تو میں نے عمرہ کیا اب یہاں پہ روایت آتا ہے کہ نبی علیہ السلاۃ السلام نے اپنے ازواج کے طرف سے ایک گائے ضب کی ہے اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ جب گائے ضب کی تو آتے آشر تو عمرہ کیا تھا عمرہ پر تمدو کیا تو تمدو پر کون سا جرمانہ ہے فرمائی دمی دم تمتو ہے جو کہ ایک نسخ سے فائدہ لے کر دوسرے نسخ کو آتے ہیں حضرت عاشن نے جو قربانی کی تھی کوئی جنایت والی نہیں تھی وہ کون سی تھی وہ تمتو والی تھی اس لیے فرماتی لم یقن فیشے منظال کا نہیں تھا اس حج میں کوئی چیز ہادی ولا سملا سدقاں ہوج کرو لم یقنفی شی امن صحیح <زَالِك> اور نہیں تو اس میں کوئی چیز حجیہ بھی نہیں تھا روزہ بھی نہیں تھا صدقہ بھی نہیں تھا اب توجہ کرو بابا پرانی کریم تو تم نے پڑھا ہے نا ملم یج یام صلاح سے یامن فی الحج و سب رجا اب یہ روزے کون رکھے بھائی جس کے پاس قیمت ہے حجیہ نہ ہونا اس سے پہلے پر اللہ اتم اللہ جل پہ تو سمجھتے ہیں سمجھی بلا تخل پور سکماتا ہے سیام نہیں پمن کار مین کمزن رمضان لے رہے پمن سیامین اوسدا قین اونس اس کی طرف اشارہ ہے ایشام کہتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی اس حج میں حجیہ بھی نہیں تھا سوم بھی نہیں تھا صدقہ بھی نہیں تھا حالانکہ دوسری بات میں آتا ہے حضرت عائشہ کی طرف سے بھی پار نے گائے زبر کی تھی بات سمجھو ایشام کی بات کو سمجھو وہ کہتا ہے کہ حضرت عاشے نے نہ روزہ رکھا قربانی نہ قربانی کی نہ صدقہ دیا حالانکہ دوسری بات میں آتے حضرت عاشق کے توقعہ ضبط کیا ہے تو ایک جواب مہشی نے یہ دیا ہے احمد القاری نے کہ یہ نفی صدا کا یعنی نسرخ بنا برعلم احشام ہے احشام کے علم میں یہ بات نہیں آئی تو اس لیے اس نے نفی کی ہے حاشے نے لکھا ہے اچھا دوسری بات وہ یہ ہے کہ ایشام کا مقصد یہ ہے کہ ایک قربانی جنایت کی ہوتی ہے اور ایک قربانی تشکر کی ہوتی ہے تو حضرت عاشق کی طرف سے جو گائے ضبح کی گئی ہے وہ ہدی تشکر ہے اور یہاں جو ایشام نفی کرتا ہے تو ہدی جنایت کی نفی کرتا ہے فی الحال دشکال ہے